سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ حضرت صاحب مخدوم سلاخانت نے سور دے سورو وہ کفر بکی ہے جانا نکاہ ترڑائی ہے مرتد کی ہے سور دے کیون سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہوں نہیں پتا بھی مسجد کیڑے سور کی ملا سی وہ داجل دا وہ داجل کا دا دجال ملا ہونا پتہ نہیں کیڑا خندین ملا سی پھر آدھے نے یار چشتی سان برا بول دا ہے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 ہوں یہ جو تیرا حج قبول ہوگا ہوکات قبول ہوگی نہ ہو نماز قبول ہوے سنیا تیرا ملاد قبول یہ تین آئی بھائی بئی مانا تین سا نماز دے بارے بھی شک ایڈا وا فرد خدا ان دے بارے شک کے تین حج فرد اس دے بارے بھی شک کے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 پھر دے بارے نہیں آخری کہ یہ بھی پکے قبول ہیں سڈے جب انہ دے قبول تو ساڈے کیوں نہ قبول سمجھ آئی کہ نہیں آئے کیوں ترجیح ہے سارا سرا کی اہل سنت کی مخالف پہ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 زنا کر دیلے، شراب دیلے، اللہ تو کرتے ہوں فر ایشا نہیں سایت پاک دا مطلب جڑے کرن حدیث پاک چاہے وہ سلو نماز پڑھتے سو مو روزے رکھ دیا تو سب کا سب کے کرتے ہیں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 سمجھ آگئے نے سجنوں کوئی نہ نا. توجہ نال بولو سبحان اللہ آمد. ورنہ اس دہے مطلب نہیں او تو فقیر لوگ کو زیور پاؤں دنے جڑے بیوکوف لوگ ہوں دنے اے گلے ہجے جی شیر پڑھ کے نہ تو پھر وہ گھنٹے منٹھے تے کڑے تے وہ جناب چوڑیاں تے کنہ اچ مرخیاں تے پانا شروع کردے در کیوں آکھے بابے جو آکھیا تو مرے بابے اور گل کیتی ہے تین سمجھ نہیں آئی سمجھ دیا ہاں لوگوں نے مصطفیٰ دی شریعت شریت نوں زیورات تشبی دینی پتا دینی کہ, کہ تو جے جی رب تالا دی بار گاہ نگاہ تھمنے ہی نا تو مصطفیٰ دی شریعت دا زیور ہے کا زیور ٹھمکا لم کا نو مل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 بخش سابت نہیں ہوں گا تو توجہ نہیں فرمائی نے سمجھ نہیں جی لگی اس واقعے تو ثابت سابت ہے وہ خود پہ آخر کہ میں پورا سال عذاب خدا خدا مبتلا نا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 یہ دا ایک واٹا طریقہ تینوں دسنا تیرا دل مننے گا چشتیا باقی طریقہ ہوئی ہے <تصفح> اڑے بڑے بڑے بندے ویکھن بڑی مہان کئی ووٹاں دی خاطر ملاد کرائی کھڑے کلو کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑی صرف ملاد ویکھے گا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 نصیحت رب کین فرمایا فرمایا ایک قرآن جس اندر دو گلے دومیاں نے جہاں تائدے واسطے آکھیا گیا کرو دیا اے بیان ہوئی کہ جنہ میں تا نقصان ہے تو آکھیا گیا انہوں تو بچو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 جب تک قسم خدا بھی دل کے دور نہ ہو دل کے اندر غیر دا خوف ہوں قرآن رکھ بینا رکھ تو جی فرمائی ہاں بندے دی فطرت نفس فطرت بندے کی فطرت یہ دل دردر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 دلوں ہرس نکل جاتی جو قرآن تھا تھانے فرما دا ہرس دنیا دا جہان ہے دسو قرآن دنیا دی ہرس دے خلاف ہے یا نہیں بزرگ لوگ دین قرآن سیدا پڑھے سیدھا سیدھا سادہ پڑھے نا کہ نہ لفظے قاریاں وانگو عین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 بزرگ فرمان دے نے رب بھی پشان کرا تو فکیر کی پچھا بڑا اور بزرگ فرماند رب پچھاڑنا سوکھا ہے پھاڑنا کہ رب دیا سفتیں ایڈیاں ظاہر نے سورج ویکو تے رب پچا ہے چن ویخو تو رب پچیندا بندے ویکو رب پچا دیکھو رب پچڑا ہے پر فکیر کی پچھاڑی ہے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 یا تو دفتر کا وقت ہو رہی ہوں تو ایک یار گل پہ کرنا خدا دے بندے ہو اور سنو مت آخو میں اللہ واد شریک کی قسم ہے میں معاشرے کے دلیل بھی دے دیتی ہے دے کے بھی دے سکنا ہاں سکول ستویں اردو دی کتاب بھی لکھا ہے سکول پڑھ جاندی ہے نا وہ ہوں ناچ گانے بہار آزادی پسند جیڑی نہیں پڑھتی ہے خیال رکھتی ہے سکول کی دی ستویں دی اردو جیڑی ہوں چلتی پی ہے سفا نمبر ایک سو پانچ دو اتے اگر یہ گل نہ لکھی ہو میں دبان اللہ چڑھ سمجھ آئی نی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 اسلام کو پے چھڑیں دن سکولی ہوں پے عزت وچیں دن سکولی پے غیرتی پے ودیں دن سکولی پیو دی پٹکی پے لہیں دن سکولی پے چکلے دا پرمت پرمٹ دن سکولی چکلے دائسنس دے پے کریں دن چوکی دار دا ہن ظاہر دشمن دے یہود نسارا وچ سکول دے پے ہن چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے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 جی درخت چریں لکڑ ہارا ظاہر دشمن دے کسارا سکول دے پے چھڑویں دین پیارا مستا کیا